انہوں نے اپن قسمہ کو ڈھال بنالا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے خواری کا عذاب ہے